ڈاکٹر صاحب نہیں آئے اچھا ڈاکٹر صاحب وہ آئے تھے جو چیز فائدہ رہتی وہ باقی رہتی ہے جو فائدہ نہیں رہتی وہ مٹ جایا کرتی ہے وہ باقی رہتی ہے جو فائدہ نہیں رہتی جاتی ہے نکاس اس میں ہے کمپیوٹر میں ہم ڈالتے ہیں پاما منا من, وما وما من. ہاں بالکل جی نہ اچھا پڑھے ہاں ہاں کیا بنتے ہیں ہاں پاتے ہیں ہاں بالکل یہ پاک کیا مطلب ادھر ہو جاتی ہے ہاں کہ وہ فائدے والی چیز نہیں ہے وہ بیچ میں جاتی ہے نقصان چیز ہے رنجی تو آپ ادھرات میں کوشش نہیں کیے اصل خزانے ہیں. دانشباری ہی دانشباری وہ ہے کہ جو اللہ, وہی بیجی محمد اللہ, اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ حکمت یونانی مانی حکمت رہا باز باغ خان حکمت کو پڑھا اور مت کوئی ذرا پڑھنا پتا چلے جی ہاں سارے بیان کرتا ہے تو باقی مثالیں مثالیں مثال کا ہم سلا تو یہ مثالیں یہ جو مضمون بیان کرتے ہیں یہ آپ ہی کے ساتھ سفر کیا تھا اور خبر میں جو میری بات آپ کے سامنے آئی اور آپ اس کے بارے میں میں اس کر میں نے سوال پوچھا میں میں نے ایک سوال دوسرا جواب میں نے ہے میں جواب دے رہے ہیں اور مجھے پاس سوچ توجہ نہیں ہے کہ جو پوچھنے والے آدمی اپنے ریبت سنائی اور لوگوں پر تبصرے کرتے رہے اور فالتو اور فضول آدمی کی علامت ہی جی ریبت کرتا ہے اور فالتو تسکرہ کرتا ہے سفر کو جس طرح کٹ گیا واپس آ کر میں نے کہا کہ ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ فالتو تذکرے کرتے رہے فالتو تذکرے تو عام آدمی کے فضول آدمی کے لامت ہوتے میں, میں نے بتایا میں نے کبھی فلامت کا امتحان پاس کیا ہے لیکن ایسی حضور بات کبھی نہیں کرتے ان کی شخصیت میں یہ کمزوری نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آدمی فالتو میں رکھتا ہے تو اس کی بات میری ایکسوئی ختم ہو جاتی ہے ہر وقت حریک میں رہتا ہے خیالات میں سوچتا رہتا ہے, کے ساتھ ہے طریقے بہت اور بہت احتیاط احتیاط یہ کراتے ہیں کہ آپ راستے پر چلتے ہوئے بھی کپڑے کو یہاں تک کریں گے تاکہ صرف راستہ نظر آئے آپ باقی چیزیں یہ جی کیوں جتنی چیزوں پر نگاہ پڑتی ہے اس کے باتوں میں سوچ کی جگہ نہیں رہتی <laughs> دماغ اور آفر تو ایک وقت میں ایک سوچ کو اٹھاتے ہیں جب آج اور بزور شوچ مارنے لگ گیا تو کام کی سوچ سے رہ گیا <laughs> فان کو سوچ دل میں لے کے اب اس کی ملائن. ملائن. کیا حساب تھا کہ کوئی ماڈرن کا یادارہ تھا یادداشت کو کہتے ہیں بریم یادو کیا مطلب اس میں فائنٹلی ہاؤس کیسے یادو کیسے یادو طولت خیال تیناغ بن ہے تیس فائلوں کے لکیر بندی جائن بنی ہوتی ہے اس لیے ان کا حافظہ بہت کبھی ہوتا ہے کراتا ہوں آفر گاڑی گالیاں نہ نہیں ہوتی, ہوتی, ہے تو ہوتی. تو نہیں کرتا ڈرانڑک بنائی کیا آپ نے جی لائن تو بنا کے چلتی, چلتی ہے تو میں کر دیا آپ کہ لائن بنا کے چلتی ہے وہ لائن کیا چیز ہوتی ہے جب جتنی مجسل لگی ہو تو اس میں سلام نہیں کرنا ہوتا آداب میں سے آ کر خاموش بیٹھنا ہوتا میں ایک, ایک چیز ہے اپنے منہ سے نکال کر اس کو راستے پر بخیر رہتی اس کی خوشبو پر اور اس کی رہنمائی میں چلتی ہے تو سڑک ہوتی ہے کی سڑک بناتی تو ایسا نے بھی سڑک بنائی ہوئی کم کرتا ہے تو پھران ذرا پرانے ہو جائے تو اس میں پھر ہماری مشکل سڑک بنتی ہے اور ڈسٹرب بھی جلدی ہوتی ہے سب چیز میں فرق بھی جلدی آ جاتا ہے آپ لوگوں کو <coughs> میاں شاہ کیفاق کی بات کرنے سے آپس نہیں ہو سکتا تھا اللہ میں نے میرے دل سے پسینے نکالے دل کے پسینے نکالے اور یاد لائن جو دل کے پسینے میرے چھوٹے ان کی برکت سے کوشش کر رہے تھے مولانا صاحب کے خاندان اور بلکہ تو الفاظ کی کمی جاتی ہے جھگڑا آتا تھا مولانا صاحب خود ایسا نہیں سنا رہے تھے کہ یہ لوگ خفا ہوں گے تو لائیں بزرگ پر وہ مسئلہ بتا دیتے محسوس نہیں کرتے تھے گزارا کہنا ہے اس کے بعد اللہ کی فضل ہے کسی جگہ نہیں گزراتا سکتی تو تھوڑی بات برداشت کر لیتا نہیں لیتی خیر جیتا میں گیا بیچ میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر میں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا پاس ہونا تو یہ معمولی بات تھی تو میں سمجھ رہا تھا بعض معمولی بات تھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے آپ سے ایک ملب نصیب کروایا کہا پتہ ہوگا یہی ہمارے زبان کی کوتائیاں آج کی کوتاہیاں آم کی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ہماری آخر کے منزل کو مار رہی دنیا کی منزل کو مار رہی وہ بے برکتی دنیا پر پسند ہوتی ہے جو امال کی کوتا ہوتی ہے نا امال کی کوتا کی برکتی سب سے پہلے تو آخر پر اثردار ہوتی ہے اور آخر پر اثر انداز ہونے کے بعد وہ انسان کی دنیا اس کی روزی اس کی صحت سب پر اثردار ہوتی میں کیا آیا کے بارے میں جب جنرت آیا تو کیسا تھا کالا ہو گیا دوسرا تو کیا گیا دنیا کے اس لیے اور دھیان دیجیے پر میں یہ تو ہوگی نا اس کو فائدہ ہے نا جب گوا گھر لوگوں نے ہر قسم کی بیماری والا آدمی اس کو چھوتا اس کو شفا ہوتا ہے اس کے اور فرح ان سے کروائی ہے ایک مسافر کرنے کی فرہض ان سے کروائی آپ جو ہے تو بیماری کی حالت میں ہے اور جتنے آتے ہیں جو چھوتے ہیں تو ان کا ساتھ آتے ہیں آدمی. اور عام جو پر ہم سارے گندا ہمارا ہم اپنی بہت سخت تھی باقی پڑے گا اب رات والے لوگ مسافر کے وقت آدمی کے بات کا حل محسوس کر لیں دل دل دل محسوس کر واقع جننے کی تجریب فرما رہے تھے ایک نوجوان داخل ہوا تو اس کو داخلہ کے ساتھ ہی فرما دیا ماں بالنا مساجد میں لوگوں کو کیا ہوا ہے بدکاری کرتے ہماری مساجد میں جاتے ہیں تو وہ گھبرا کر بیٹھ گیا پھر بعد میں اس نے بتایا جو بھی ہوا معلومات نے بات ہے جس سے کام میں راستے میں آ رہا تھا اور میں نے شہابت کی نگاہ سے ورق کو دیکھ تھا تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے لاک والے بندے سے اللہ کے درجات کو غرت فرمایا تھا پھر انہوں نے ممبر سے اس کی آنکھ کا زیر دیکھا پھر وہاں سے اس بات کو فرمایا تو یہی زبان کے بہت یاد کر کے ہمارے ہماری جو کوکائیاں ہوتی ہیں یہ اس بات کی یہ آخر کی زندگی کی بھی نقصان روزیہ بند نہیں ہوتی ہیں اور دنیا کے بھی نقصان ہوتی ہے بعض ایسی ہوتی ہے کہ آئی ہوئی روزی اللہ لے لیتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں گلا باری جیسے پڑ جاتے ہیں جس وقت وزود سن کے سامنے دھماکہ ہوا تھا یاد ہے آپ کو میں کتنے آدمی مارے گئے آدمی آدمی مارے پینتالیس آدمی پینتالیس آدمی میں وزاری ضرور ہے ان کے سفارت کا خیال رکھا جائے ابھی ساری لوگوں کو پورا کیا جائے, جائے مالا کو علاج کیا جائے کو کھانا دیا جائے ملازمت موقع دیا جائے روزی کمان ساری بات ہے ایسے طریقوں کو اختیار کیا جائے گا فروغ نہیں بڑے تو اس سے تو آپ لوگوں کو جمع بنانے کی کوشش کر جمین بنانے میں لگے آپ ان ساتھ دینا اب میں یہاں پر رکھ کر ایک آدمی کو دوسرے کو پکڑ پکڑ کے آگے گرانا شروع کر دوں تو آپ مجھے چھوڑیں سمجھائیں گے سمجھا نہیں ہوا تو پکڑیں گے آگ میں ڈال دیا ہے وہ ختم کروں میں ڈالنا بچ جائے عدیم میں آیا ہے صلی سے با تشریف لائے اس بات کے لیے کہ لوگوں کو اس کا تعین کر کے دیں توجہ اللہ تعالیٰ جب جاتا ہوں کیا <laughs> افغانستان میں ان سن سے سنبھالنے میں لمبا تھے ہمارے لوگوں سے بات کر رہے تھے خدا بھی آپ کو مول کے ماننا چاہیے ہونا چاہیے ایک دوسرے کو معاف کرو دل بڑے کرو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرو آپس میں اتحاد قائم کرو تاکہ باہر کے لوگ مداخلت نہ کریں مول صاحب کے ساتھ میری جلال آباد میں مرکی مسلم کا مام کہاں سے پڑھی ہوں اسے کہا میں جامعہ دردیش تھے تو میں نے اسے کہا کہ میں جامع مجھے شرا نے زندہ تھے رام بھی میں ہوتے تھے بعد میں تو امبر ہے شکر اللہ میں نے کہا کہ میں سے شورا میں اس کو بڑا اس کو دل خوش ہو گیا پھر میں نے اس کے ساتھ بات کی اپنا امان کھلانے کی اور معافی کی ساری باتیں میں نے خاص سے میں نے کہا ان کمیونسٹوں کو بھی معاف کر دوں اپنے مسلمان کہتے ہیں مع کیوں معافے معاف کریں کہ جو مسلمان میں کہتے ہیں کہ سے کافر بھی ہو تو اس کو مان لیں سارے معاملات کے ساتھ منافق کے ساتھ سارے معاملات بنتا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اس وقت کے لیے تھا آپ کے لیے نہیں میں نے کہا صاحب کون سے آئے تھے کون سے آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت نہیں آدمی تھا حال اس کو نہیں آئے دار ہے تو اس کچھ نہیں تو اس نے تو جواب دینے کے بجائے سمجھے کہا کہ ایسی باتیں نہ کرے ورنہ خراب دھیان نہیں رہ سکتے کیا نہیں کرتا ہوں کیا آپ سے کرتے تھے کہتا ہیں کہ شیطان ایک دفعہ فران کی زیارت کے لیے گیا ملاقات اور میں دیکھوں اس شخصیت کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا اتنا بڑا کارنما سر انجام دیے ہوئے تو اس کی خدمت میں خود خودی کو بڑا شیطان شیتان بھی اس کو آدر ولاقات کرتے چاہیے کہ ملاقات بھی اس سے کرتا ہوگا پورا تو, تو ایسی بات کہی ہے جو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں تو میں بھی نیچے سے تو کی کیا کہتے ہو تو اس کو نظر ہوا کیسا نہ ہو کہ میری اس بات سے یہ بڑ بجائے شیتان شیطانی بات ہے یہ کرتے رہے کرتے تھے وہ کرتے ہیں جی. تو وہ حساب سے میں نے کہا کہ میں نے ہماری کیا مصیبت نے کہا پریشانی میں ہم نے کہا ہے کہ ایک آدمی جوتوں سے شیطان کی پٹائی کر رہا کہ کیا مارنے کے بجائے مینار ہےز گیا تو بجائے مارنے کے پٹائی کر رہا تھا, کر تھا. ہوئے. تو تو کہا بھائی اس طرح نہیں ہوا کرتا وہ بھی اس کے ساتھ مجھ پر پکا ہے تو پھر کیا ہو گیا لگے رہے صاحب لگ رہے یہاں پر آپ کی کیا رائے میں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ یہ پچیس سال مزید لڑیں گے اس بات کو چودہ سال ہو گئے پچیس سال میں سبھی جو گیارہ سرپنچ ہیں پچیس سال لڑیں گے اور وجہ یہ ہے کہ معافی دل بڑا کرنا معافی اور آپس میں جوڑ قائم کرنا اتفاق کرنا یہ نہیں ہے تو پرانے تعلیم میں بزرگوں کو کہنا ہوا ہے وہ میں اتفاق کر لے ساری زندگی پر جہاں پر اکیلا ہوتا ہے وہاں پر لا ہے جب دوسرے آ جائے تو بس ایک دوسرے رائے گڑ میں جماعت اور امیر بنا رہے سارے میں بڑا خوش ہو رہی لیکن کتنے لوگ ہیں بارے میں اس نفلانے پنجاب پنجاب والے کو بناو امیر تو پٹھان کوئی بنا ماننا تو بھی نہیں ہے آمیر تو امیر ہی کہ بڑا اعزاز دے رہے ہیں وہ ساروں کو امیر بنا رہے تو دوسرے ہماری ایک کوٹائی امیر بنا رہے ہیں کہ ماننا تو نہیں تو منوا چلاؤ ماننے کا جذبات کام کاج بھی بند ہے ایک اتفاق کر لیں ان کا اتفاق اور ایک مال سے متاثر تو کیا لکھا ہوا کسی کو یاد ہے کہ لکھا ہوا ہے مطلب برائی پہ اور اس کا پنجابی کو بالو کے بارے میں پنجاب کو بلاوج کو فلیٹر کرو اور سندھی کو ہاں جی نہ اس کو بلاج کو خوشابت کرو اور سید جی کو جائے تو کچھ حالات تو سے استعمال نہیں ہو رہے بیل رس نہیں تھا سید جی کو بلک طرح اور کے برہوڑے بقى کے پڑ رہے ہیں ان کے افسر کارن کے زیادہ تھے جانے کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد جا کر کوئی نہ کوئی کتاب لکھتے تھے اور واقعی بڑی کام کام دکھا دنا مشکل طرح ساتھ انہوں نے کہ جی جی, جی, جی, جی, جی, جی کتاب کر رہا تھا اس تو مجھے کتاب دکھائی توبہ اس میں بنی کوت کتاب تو یہ ہم کہتے ہیں فلانے کے اتنے قدم ہیں اور اتنے مین اتنے قدم کی اس نے پچھلی لکھی کدم مین وینگنٹ ریڈی ہاؤ مچ ہاؤ مچ اسٹیپس ریڈی کین ٹیک ان دفعہ برطانیہ کے سفر میں جو انڈیا میں نے دیکھی برطانیہ ایک بڑی رہ گئی ہے انڈیا کا آپ اس پہ تو اس میں جو تفصیلات اور معلومات ہیں ہمارے پاس آنے جو ابھی ہیں بڑے تصاویر کے ساتھ خیر روز میں یہ کر رہا تھا کہ صفات جو کسی قوم کی نہیں ہے پنجابی میں پٹھان میں ہے یا ہندی میں پڑوسی میں صفات اسلام کی ہے یہ زیادہ جا کے وہی کمزور نہ جو ہے پٹھانیت سے کی چیز ہے نہ پنجابیت سے کی چیز ہے اور نہ بلوشیت ہے وہ کمی کو چیز ہے کمی کوتائی کی چیز اسلام سے دور ہونا ہے جن کی تربیت ہو جائے گی اس کے اندر سے بات آ جائے گی وہی کام تو بن جاتی ہے خیال جاہلیت خیر حکم السلام کیا منظیا سے کچھ تو شاہ کا بھی بولا کریں دور عزیز کیے ہوئے ہیں خیال رقم فل جاہلیت خیر حکم وہ اسلام میں بیٹھے ضرورت تھی سجاعت تھی اور ظلم میں استعمال ہو رہی تھی اس کی تربیت ہوئی تب وہ حق انصاف میں اور جو وہاں سے تھے وہاں سفات والے تھے جہاں بھی صفات پڑے تربیت ہو گئی تربیت کے بعد جگہ وقت تربیت نہیں ہے بی کی وجہ سے نہ وہ بات نہیں ہو رہی ہے وہ بھی امال کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ مال میں گاؤں سے ہمارا مہمان آیا تو میں یہ رہ ٹھیک رہا تھا لڑتا ہوں اسے خدمات میں کرتا ہوں کام کرنے کا مجھے بندہ کام کرنا بند نہیں ہو رہی معلومات کی بات خدا علاج ہے تو یاد ہو چھ مہینے جیل جانے کے تیار ہو جیسے بالکل ٹھیک کرو چھ مہینے چھٹی لوگ قیامت ہمارے سے کرے گا اس کو ہے گزران تنگی والا اور اٹھائیں گے اس کو قیامت میں آندا تو اس کی یہ بنیادی اس کی جو ہے وہ ہے مجید کو یاد کر کے تو. اور دوسری تصویر ہو جاتی ہے زندگی والی ہو جاتی ہے اور آس پاس میں اللہ مجھے کیوں اللہ کے میں کو بیٹھنے والا تھا اس کو کھا جائے کال خزال کہ یوما تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے اس کو کو بلا دیا تو لہٰذا آج تمہیں بلا دیا تو آئیں انہیں قرآن کا اور اس کو بلا دیا بلایا گیا اور دوسرے کہ آیتیں آئی ہماری تمہارے پاس ہمارے پاس ہمارے کم ہے ان کو بیس پیش ڈال دیا تم نے ان پر خیال نہیں کیا اس کا زیزہ یہ ہوا کہ ایسے بڑا صفیفر ہونا شیخ اب عزی المبا جو تھے یہ بڑے کے ان کے مفتی ہے فوجیوں کے وزیر عدم رہے ان کے یونیورسٹی کے باشان چل رہے اور میں چھ آدمی سے مقرر میں ہمارے علماء کے ساتھ ملاقات بھی کرتے تھے بڑے بات بھی کرتے تھے بڑے وزیر بڑی تقریبات رحمتہ اللہ اور شروع میں جب کا کام چلایا تو شیخ عبد ساتھ ہمارے کا لینا چاہیے شیخ صاحب سے دابینا تھے انہوں نے کہا شیخ صاحب یہ تو کبھی تعویل کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں تعبیر کرنی پڑتی ہے منقانا وہردہ تعویظ تو کبھی پڑتی ہے کہ جو اردو کا محاورہ ہے اپنے اپنے پیر پر آپ کو لاڑی مارنا افغانستان دیکھے پچپن کی حالت ہے تعلیم نہیں جیتنی ہم المانا <سؤال> بنتے خیر عظب یہ تھی جو فاری بات کا خلافہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کی آنکھ کان زبان ہاتھ پیر کے جو اعمال ہوتے ہیں اور ہمارا جو بات نہیں حال ہے یہی چیز مادی آخرت کے بننے بگاڑنے میں کام کر رہی ہے اور یہی چیز ہماری دنیا میں بھی بننے بگڑنے کا کام کر رہی ہے ضرورت بھی بات نہیں ہے کہ اس کے نتائج آخرت پر مرتب ہو رہے ہیں دنیا میں بھی اس کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں خیر آمال جو برکت بلاتے ہیں اور مسائل کو حل کرتے ہیں آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور فشر والے امال جو ہیں وہ دنیا میں بھی مشتراک اور پریشانیاں پیدا کرتے ہیں روزی میں کمی کا ذریعہ صحت میں نقصان کا ذریعہ وقت میں بے برکتی کا ذریعہ تعلقات میں مشکلات کا ذریعہ ٹھیک ہے میں آخری بات آپ کو سنایا تھا ہماری یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہوتے تھے اس کو ہٹا دیے یونیورسٹی تو اس نے گلے میں ایک بات کہی کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے گلہ کیا کہ پرانے زمانے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ تبدیلی والے میں نے کہا فلامیہ خلاف کار کھڑے جو میں نے کام کیا چھپ چٹا دیا گھر میں نے کام نہیں کیا خود کام خود کرتا ہے اس کو تو آدت ہی منفی بات کرنے کی جو آدمی آئے گا اس کو ناراض کرنا اس کے دل کو رجیدہ کرنا بس سمجھنا اور حد تک رجیدہ کرتا ہے کم رہے تو میں بھی ہوں سو کے سڑی ہوئی تھی تم کہاں میں کبھی کبھی ہو گئی چھوڑا جائے ان کو مرد ہوتے ہیں کہ پوری قوم کو حت کے ساتھ جا کر کے آدمی نے جذبات پوری قوم کی بات اپنے خلاف کر دوسرا آدمی آئے گا سیاسی پارٹی کے فلاوری کو کہ اس کے لیڈر کو پرچار سنا دینا کیس کا یہ مشکل ہے پرنی سے بات کہاں سے سیکھی ہے ایک آدمی جی من سے بات کہنا جس سے دل آزادی ہو دکھے تو اب کیا ہوتا ہے <تصح> <تصح> اپنے بیٹے کو یا کہ جب باتیں کرتا ہے نا؟ تو کا دل لینے کے لیے آدمی اس کو کہتے ہیں کھڑے ہو ڈیر کھڑے لگے جزان واق لے ڈیر بادروں لگے جزان مواقع ڈیر دیر لگے جزان واق لے ایک آدمی تھا جو بہت خوبصورت جیسے کہ آپ ہیں بہت سخی تھا جیسے کہ آپ اپنے آپ کو سوچیں جیسے ایسے بادر تھا کہ بارثان بارثان جیسے کہ آپ ہے اور وہ کسی کے بعد کا موقع ملا تو سیکھا ہوا تھا تو بہت کجوسا جیسے کہ آپ, جیسے کہ آپ تو, تو بات ایسی تحریر تعریفہ ایک آدمی وفات پا رہا تھا بڑا رئیس بڑا رسید بڑا آدمی تھا اور بیٹا اس کا بڑا نہ سمجھ اور دو قسم کا پیچھے رہ رہا تھا تو اس نے کہا میں کیا کروں مرنے مرنے کے بعد بہت مہرب لوگ آئیں گے اور آ کر بیٹھیں گے تو اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس طرح جو آپ نے کارسانیاں کی تو میری مرنے کے بعد مجھے بہت کریں گے تو میرا دیکھو پر پودا میرے مرنے کے بعد لوگ آئیں گے ایک تو بات کرنا بیٹھی آخری باتوں میں بات کرنا بیٹھی اور مہمانوں کو ذرا عزت دے کر اسی جگہ بٹھانا اور خود بھی ذرا بھاری قسم کے کپڑے پہننا باری کپڑے بھاری اچھے کپڑے پہنے سے بعد ہی ذرا ماضو شریف نظر آ رہا ہو تو اس نے کہا ٹھیک ہے جب بات کی بات کی موت ہوگی تو اس تو یہ کیا کہ بارہ بارہ اس کی جگہ پر جی؟ اور خود جو ہے تو یہ بیٹھا دو آ رہی تو اس نے کہا قالین اٹھایا اس نے اپنے اس کا مہمان خانے کا اس کو لپیٹ کر بیٹھا تو آدمی آ کر کے السلام علیکم تو کہتے ہیں والڈو <تصف> <تصف> <تصف> اور جو ہے تو جلیبی اور آپ ڈوکروں کو کہتے ہیں اٹھایا اس بارہ کا روی صاحب یہاں کو جائے جائے اور یہاں سے خوش ہو گیا احساس پایا تو کیا ناشتہ بابو مانا بابو ماما کو گاؤں میں کیا کہہ رہے تھے کہتے ہیں ایک بابو ماما جہیز صاحب کے نقشے قدم آئے وہ کہتے بابو ماما سے کون کچھ برائے صاحب کے تو نے کہا بابو ماما کس چیز نے نقشے قدم پر کیا ہے باقی تو اس کی طرح باقی اس کی طرح کچھ نہیں تو تربیت ہوتی ہے جناب اس لیے محمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے مریض جب معاشرت کی تربیت پر گنا ہو تم ان کو معاف کر سکتے وہ بارہ بجے سلا کر ڈھائی بجے گانا دوسری خانقاہیں کریں گے ان کی خانقاہ میں تجربے کی پابندی نہیں ماشاء اللہ سارے مشاعر ہو تربیت طرح سے پڑھتے ہیں اٹھتے تھے اس سے بہت مشکل کرنے والے تھے اور اس کی سختی پابندی نہیں مرضی آپ کیا بارہ بجے اٹھتے ہیں دو بجے اٹھتے ہیں تین بجے اٹھتے ہیں چار بجے اٹھتے ہیں دو رکھ پڑتے ہیں چار پڑھتے ہیں موجود پیشہ کو پڑھتے ہیں لیکن آپ کی معاشرہ درست نہ ہو اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا اسلامی طرف کا جو قرض ہے قبول نہ ہو تو بڑے بڑے روشاد اور بڑے بڑے نوابوں کی ایسی ڈانٹ پٹو وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت فرماتے ہیں کہ اس کو باہر نکالو تو سر سوچنا معافی کوئی بات نہیں جو خان کا باہر کرنا کر ہے بڑا عالم ہے دوسری بات نہیں بات کو نکال دو بس پکڑ ابھی میں سچوں کو سہارا تھا ملان مالک مجھے بڑی شخصی پہ اور اور رات کو بارہ بجے ایک بجے مہمان آ کر سارے کھانا آتھا. تو وہ نے بارہ بجے ایک بجے ہمیں گاٹ ساؤن کرتے تو, فرما تو ان بیچارے کو بارہ ایک بجے قربان سے ملاقات کی شرح لے گئے وہاں جا کر دیکھا کہ ملاقات کے اوقات آرام کے اوقات سارے لگا ہوا تھا سب نقب القات نے دیکھا کہ دروازے بند ہو کر سب لوگ آرام پر ہیں وہیں نیند صبح جب آئے ہاتھ باہر پڑیں گے کیوں پریشان کرتے آپ سر سب سے کیوں لگیے آپ نے کہا کہ ریل میں جو نیند کا جھونکا آیا جھٹکا لگا اور پکڑی پکڑی تھی بڑی بھاری ہو کھڑکی کے بعد بہت بڑا تھام بڑے قیمتی کپڑے کا بلائی تھی ان کو دیا دیا نظر کیا رکھا دیا کہا حضرت ہم نے کفھار کا بائکاج کیا ان کو استعمال نہیں کرتے اس وجہ سے میں اس کو لے نہیں سکتا آپ کا اصول ہے है کی پابندی ہوتی ہے آپ کی عدی کتنی ہے کہ اس کو سر پتہ کرے اصول ہمارا جو آپ نے کر لیا کیا موضوع فران کو یاد کر لیا نے دورہ کر لیا ہے وہ تو ایک تفصیلی جب آدمی کی اس کی اخلاق اور معاشر کی تربیت ہوتی ہے زندگی میں بات بچتی فجتی ہے اس کے کمن سے ظاہر ہوتی ہے تب بات مکمل ہوتی ہے معلومات لانے والی بات پر نہیں ہے اس کی زندگی میں داخلوں پر عمل میں آ جائے مکمل یہاں پر ہوتی ہے دو دن کی بات نہیں اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو تفصیلی معائنہ کرانا ہوتا ہے